سلامنا لعباده الذين اصطفى عم عباد علم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجنة ول انسا اللہ <لِعْبُدُون> یہاں سے مصنف شیخ الاسلام رحم اللہ ملت ابراہیمی کی وضاحت کر رہے ہیں قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ملت ابراہیم حنیفی کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں فرمایا ثم ملت وما کانا من پھر ہم نے آپ کو وہی بھیجی یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور ضمنن قیامت تک آنے والے آپ کی امتیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کر کر اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مت پیروی کریں طب ملت ابراہیم حنیف کہ آپ ملت ابراہیمی حنیفی کی پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کی وہ ملت جو حنیفی تھی اس کی آپ پیروی کریں تو مصنف رحمۃ اللہ یہاں سے ملت ابراہیمی حنیفی وہ کیا چیز ہے جس کی تیروی کرنے کا حکم اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے تو کہ ملت ابراہیمی حنیفی کی تعریف اور اس کا تعریف کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مطلب ایک ان تعبد اللہ مخلصا اللہ الدین ملت ابراہیمی حنیفی کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت کریں اللہ واہدہ اللہ شریف کی عبادت اور دین کو خالص کرتے ہوئے یعنی دو خوبیاں ہیں ملت ابراہیمی حنیفی کب بنے گی جس کے اندر دو خوبیاں پائی جائیں نمبر ایک اللہ واہدہ لاشریک شریف کی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہو صرف ایک اللہ وحداللہ شریف کی عبادت ہو اور نمبر دو اس کی عبادت کو خالص رکھا جائے کسے خالص رکھا جائے شرک سے کفر سے نفاق سے غیر چیزوں کی ملاوٹ سے خالص اور پاک ہونا چاہیے یہ ہے ملت ابراہیمی حنیفی اللہ لا شریک کی عبادت ہو اخلاص اللہ کی عبادت کو خالص کرتے ہوئے ہر قسم کی شرک اور ملاوٹ سے پاک رکھ کر کے <تصفح> عبادت کس کو کہتے ہیں عبادت کا معنی عام طور پر آتا ہے کہ انسان محبت تعظیم الفت محبت امید تعظیم کے ساتھ کسی کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینے کا نام یہ اصل میں عبادت ہے سام کسی کی تعظیم اس کا اجلال اس کے اکرام اس کی محبت اس کے خوف اس کے اس سے اچھی توقع ان تمام چیزوں کے ساتھ جس کسی جس کے کسی کے سامنے گردن جھکا دینے کا نام اصل میں یہ ہے عبادت یہ تو لغت میں عبادت کہتے ہیں شریعت میں عبادت کس کو کہتے ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایک عبادت مانا شریعت میں عبادت کا مطلب عبادت کا معنی شیخ الاسلام امن کیمیا اور بہت سارے پہلے علم نے بیان کیا کہتے ہیں العبادت العبادت و اسمن جامعن لکل مایو ہب اللہ رسول من القوال ولافال فاہرتی الباطنا یہ ہے اصل میں عبادت کیا مطلب ہے العبادت ما اسم الجام کلا من الاقوال والافعال ول بات یہ اصل میں عبادت یعنی عبادت کہتے ہیں عبادت ایسے عمل کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو اللہ پسند کرتے ہوں جو اللہ کو خوش کر والی ہو جس میں اللہ کی رضا ہو چاہے اس کا تعلق قول سے ہو یا عمل سے ہو ظاہر سے ہو یا بادن سے ہو اس اصل میں ہے عبادت یعنی العبادت اس لکل لما حب اللہ ہو وجرہ من القوالی والافعال اور واہرتی ہر وہ چیز جو ہر ایسی چیز وجا لانا ہر ایسا عمل کرنا جس کو اللہ پسند کرتا ہو جو اللہ کو راضی اور خوش کرنے والا ہو جس میں اللہ کے الفت اور محبت ہو اور وہ عمل جو آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ کر رہے چاہے ظاہر ہو یا باطن قول سے اس کا تعلق ہو یا عمل سے ہو یہ اصل میں عبادت کہی جاتی ہے یہ شیخ الاسلام ابن تعمیر رحمتہ اللہ علیہ نے عبادت کا معنی بتلایا یعنی عبادت ہر ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کے جو اللہ کو محبوب ہو جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو چاہے اس میں چا اس کا تعلق چاہے اقوال سے ہو یا افعال سے ہو ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو انہی تمام چیزوں کا نام عبادت ہے اقوال یعنی ظاہری عمل بھی ہوگا باطنی بھی عمل ہوگا قول سے بھی تعلق ہوگا اور عمل سے بھی تعلق ہو لیکن ہر وہی چیز عبادت ہوگی جس میں اللہ کی رضا اللہ کی خوشنو دی ہو ایک مانا تھی بعض ایم کرام نے بعض ایم کرام نے عبادت کی تعریفیں بتائی ہے العبادت وی عتا بما اللہ بیما شار ال السنت الرسول یہ بھی بڑی عجیب سی تعریف من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطلة كيف مطلب؟ هي طاعة الله هي طاعة الله على ألسنة الرسل هي طاعة الله العبادة هي طاعة الله على بما شرعه الله على ألسنة الرسل میر الاقوال وفال اور باحت یہ بھی بڑی پیاری تعریف ہے اس کو سمجھیں عبادت کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کا نام کیا ہے عبادت العبادت اسم ہی اطاعت اللہ عبادت کہتے ہیں اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری کرنا ان تمام شریعت کی چیزوں میں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے امت کو پہنچایا ہے سمجھے عبادت عبادت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا شریج و اس شریعت کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے ہمیں بتایا ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں الباطاۃ اللہ بے معار والا السلط رسول اللہ تعالی نے اپنے نبی کی زبان اپنی کتاب کے ذریعے جو چیزیں ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اور جس سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے ان تمام ان تمام چیزوں میں رسوم سلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا نام اللہ تعالیٰ کی اطاط اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے العبادت اطاعت اللہ بما شرا اللہ عبادت کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبان مبارک کے ذریعے شریعت مقرر کی ہے اسی شریعت کے بجا لانے کا نام اصل میں عبادت ہے اب اس اونچینوں کا تعلق چاہے اقوال سے ہو یا افال سے ہو ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو اب آئیں اب بات آپ سمجھیں کہ ملت ابراہیمی جس کے اتباق اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے وہ ملت ابراہیمی ہے کیا اب ملت ابراہیمی کا مطلب یہ ہوا اللہ وحدہو لا شریک کی عبادت کرنا صرف ایک اللہ وحدہو لا شریک کی عبادت کرنا لہ الدین اللہ تعالیٰ کی عبادت کو خالص کرتے ہوئے ہر قسم کی عبادت ہر قسم کی شرک بدعات خرافات غیر شرعی چیزوں سے بچتے ہوئے شرق اور کفر سے بچتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا نام یہی اصل میں ملت ابراہیمی ہے اور اسی ملت ابراہیمی ہی کی کے لیے یا یوں کہیں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اخلاص کے ساتھ ہر قسم کے شرک و کفر و بدعات و نفاق ضلالت و گمراہی و سے بچتے ہوئے خالش اللہ کی عبادت کی جائے اسی چیز کا اللہ تعالی نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے کسی ایک قوم ملت کی پوری کائنات کے میں بسنے والے انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا اسی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا حکم دیا وہ اللہ بہد اللہ شریف کی عبادت اخلاص کے ساتھ خارج کرتے ہوئے کرنا اسی چیز کا اللہ نے تمام مخلوق کو حکم دیا ہے اور اسی لیے اللہ نے لوگوں کو مخلوقات کو پیدا بھی کیا فرمایا وما خلق تل جنا ول انسا ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر صرف اس لیے کہ لیا آبود تاکہ ہماری عبادت کریں یعنی ہم نے تمام انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن کون سی عبادت اور کیسی عبادت اسی لیے مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مانا یاد یو واحد یعنی یا عبادت کا مطلب اس آیت میں ہے توحید تو کیا ہوگا وما خلک پل جن اندول ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یعنی اپنی توحید کے لیے پیدا کیا کہ یہ ہماری توحید کا گنگائیں اور ہماری توحید پر عبادت کرے شرک سے اپنے آپ کو بچائیں اسی لیے قرآن پاک کی مختلف آیات ہیں جن میں اللہ تعالی نے ملت ابراہیمی حنیفی ایسی عبادت الہی وحد لا شریک جس میں شرک کی آمید اس کفر کی ملاوت نفاق کی شمولیت نہ ہو اللہ تعالی نے بہت ساری آیات حکم دیا سب سے پہلے سورت النحر آیت نمبر ایک سو بتیس اللہ فرمۃوینا کا نتب ملت ابراہیم حنیف وما کا نبر مشکین پھر ہم نے وہی بھیجی آپ کی طرف اور کیا وہی بھیجی ، ملت ابراہیم حنیف کی آپ پیروی کریں ملت ابراہیمی حنیفی کی وہ من المشرکین اور ابراہیم شرک کرنے والے نہیں تھے وہ مکان من المشرکین سورت ال کی کئی آیات آیت نمبر ایک سو سے لے کر کے آیت نمبر ایک سو تک إن آيات نبي الله تعالى نيحيب ملة إبراهيم حنيفة يعني التوحيد كساة اللهم هاده لا شريكي عبادتك حكوم ديا فرمايا ومن يرغب أن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ابراہیم ابراہیم و بنی و یا کم یا بنی یا صفا فلا اللہ ابراہیم اللہ منصف اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ صلاسلام کی جو ملت ابراہیمی حنیچی ہے اس سے وہی رو کرے گا جو نہایت درجے کا بیوقوف اور احمق انسان ہوگا سوائے بے وقوف احمد اور نادان کے کوئی عقل مند انسان ملت ابراہیمی حنیفی سے کنارہ کشی نہیں اختیار کرتا اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول نہیں کر سکتا فرمایا وہاں کا دش صفئی نہ دنیا اور ہم نے ابراہیم علر شام کو چن لیا تھا دنیا کے اندر ان نہ سالحین اور یقیناً آخرت میں سالحین سے ہوں گی کال لہو رب اسلم یاد کرو جب کہ ابراہیم جب اللہ نے کہا اپنے اسکال لہو رب اسلم جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو کہا اسلم تابیدار ہو جاؤ فرما بردار بن جاؤ کال اسلمت لرب رب العالمین تو ابراہیم علیہ صاحب نے کہا اسلمت لرب رب العالمین میں اپنے رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا میں اپنے اللہ رب العالمین کے لیے وََ سعاب ابراہیم بنی میاکوب اور اسی دین ملت ابراہیمی حنیفی کی تاکید کیا اوصیت کیا ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بھی پوتے یاقوب ہیں اپنی اولاد کو اور کہا ان اللہ, لکم الدین اللہ نے تمہارے لیے دین توحید چن لیا ہے فرا تم تن مسلمون خبردار تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نے فرمائے یہ ملت ابراہیمی کا تعارف ہوا ملت ابراہیم حنیفی جس کی اتباع حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ لا شریف کی صرف اللہ لا شریف کی عبادت کی جائے اللہ کی عبادت کو خارج کرتے ہوئے اللہ عمل کے توفی سے فرمائے اکول کو منکل